کرتے اللہ کے ساتھ حالانکہ تم وردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تم کو مارے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس حض سے وہ کہتے ہیں کہ جی دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں تو اور اگر یہ دو زندگیاں اور دو موتیں مان لی جائیں تو پھر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح دوبارہ لوٹتی ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے قبر و بردخ کے اندر جزا سزا کا سلسلہ چلتا ہے یہ کام غلط ہو جاتا ہے کیونکہ دو زندگیاں دو موتیں اور اگر قبر میں بھی زندگی مان لے تو پھر یہ تین زندگیاں بن جائیں گی تو یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے دو زندگیوں دو موتوں کا ذکر کیا ہے اور اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ قبر میں بھی روح لوٹا دی جاتی ہے تو پھر یہ تیسری زندگی شروع ہو گئی اللہ نے کہا کہ تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا یعنی دنیا میں زندگی مل گئی پھر وہ تم کو مارے گا موت آ جائے گی پھر وہ تم کو زندہ کرے گا زندگی مل جائے گی آخرت والی پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی قیامت مت کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان انسان کی دنیاوی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک ماں کے پیٹ میں اور ایک پیٹ سے باہر پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے باہر بھی زندہ ہوتا ہے لیکن جو ماں کے پیٹ والی شکم مادر والی زندگی ہے وہ باہر والی زندگی سے مختلف ہے دونوں ایک دوسرے سے مختلف زندگیاں ہیں ایسے ہی اخروی زندگی کے بھی دو مرحلے ہیں ایک قبر میں اور دوسرا قبر سے باہر قیامت کے بعد والی تو زندگیاں دو ہی ہیں دو زندگیوں کا انکار نہیں لیکن جس طرح دنیاوی زندگی کے دو مرحلے ہیں ایسے ہی اخروی زندگی کے بھی دو مرحلے ہیں لہذا یہ ہی باطل ہے کہ اداب قبر ادا روح حیات بردقی کو ماننے سے اس عید کا انکار لازم آتا ہے ایسا نہیں ہے انکار لازم نہیں آتا بلکہ یہ موافق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلا قلعہ مافل عبو جمیواسوا صب آسما واطل و بالکل علیم وہ دار جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر وہ اس نے کثر کیا آسمانوں کا ان کو ساتھ آسمان برابر بنائے وہ ہوا بالکل الشعین عالیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو یہاں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ترتیب ذکر کی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو بنایا بعد میں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تخلیق کیا اسی طرح سر نازعات آج میں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد و خلقن ام سما او رافا اسم کا ہا فس وا وا شادی و اخراجہ ولعربا بادی کا دہا کہ اللہ نے افغان کو پیدا کیا اس کو بلند کیا اس کو سارا کچھ اس کا دن رات وغیرہ سب کچھ پیدا کیا ولارا بعد علی کا دہا زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا زمین میں جو کچھ تھا بنایا بعد میں اللہ نے سات آسمان برابر کیے سات آسمان بنائے اور ادھر بیان کیا جا رہا ہے کہ بلعدہ بعد ازالی کا دکھا زمین کو بعد میں بچھایا ہے تو یہاں پر آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پر آسمان اور زمین کو سیدھا کرنے کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اس کے بعد آسمان بنایا پھر اللہ نے کیا کیا کہ آسمان کو سیدھا کیا بلند کیا اور اس کے بعد زمین کو درست کیا زمین کو پھیلایا اور بچھایا یعنی زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور اس کو سیدھا بعد میں کیا گیا ہے اور آسمان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے لیکن اس کو پہلے سیدھا کیا گیا ہے تو یہ فرق ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں پہلے یہاں پہ اللہ نے آسمان کو پیدا کرنے کا ذکر کر کے اور زمین کو پیدا کرنے کا ذکر کر کے اور تیس میں پارے کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا پھر ذکر کیا لیکن وہاں پر آسمان زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ پرانے مجید میں یہ اللہ تعالی نے وضاحت کی ہے کہ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا کانتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تھے فتح ہم نے دونوں کو جدا جدا کیا یعنی اللہ نے پہلے زمین بنائی اور اس کے اوپر آسمان کو لپیٹ دیا فتح دونوں کو پھر اللہ نے جدا جدا کیا آسمان کو سیدھا کیا برابر کیا دن رات پیدا کیا اس کے بعد زمین کو بچھا دیا تو ان دونوں ایتوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے وَاِدْ قَالَ رَبُكَ اِنِّ فِي الْأَرْضِ خلیفہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آئے خلیفہ تن تو انسان انسان کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ نہیں کچھ لوگ انسان کو اللہ کا خلیفہ سمجھتے کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے نہیں انسان زمین میں انسان کا خلیفہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ انسان زمین میں جنات کا خلیفہ ہے اللہ نے جنات کو پہلے پیدا کیا تھا زمین کو آباد کرنے کے لیے لیکن انہوں نے قتل و غارت اور خون خرابہ اور الٹے سیدھے کام کیے اللہ نے انہیں پھر نکال دیا صحراؤں جبلوں دریاؤں کی طرف اور یہ سرسبز و شاداب زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے نئی وقت تو انسان انسان کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سب خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ رہے جو خود موجود ہو اس کے خلیفے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں و قال رب کر جب کہا تیرے رب نے انی جا علمکت فرشتوں کو انی جا عل خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو عتج الفی تو انہوں نے کہا کیا تو اس کو زمین میں بنائے گا میں یوسی دفی ہا جو کرے ویسفی کدما اور وہ خون بہائے ونحن نسبح بحمدک اور ہم تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اعلیٰ اللہ نے فرمایا انی لا تعلمون یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو زمین میں جا کے دنگا فساد مچائے گا خون خرابہ کرے گا تو فرشتوں کو اس غیب کی بات کا پتا تھا اور اگر فرشتوں کو پتا ہو سکتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں ہو سکتا نبی تو فرشتوں سے افضل ہے یہ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض کا جواب بھی آگے اگلی آیات کے اندر ہی آتا ہے اس چیز کے بارے میں اللہ نے ان کو علم دیا تھا یہ زمینی مخلوق جنات کے بارے میں مشاہدہ کر چکے تھے کہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ نے کہا زمین میں ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے انہوں نے زمین میں جو بھی جائے گا یہی کام کریں گا وعلم آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھائے ثم عرضهم على الملائکہ کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا ہا ان ناموں کے بارے میں خبر دو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ اللہ کو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے بس وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھا دیا ہے یعنی اللہ نے جو کچھ فرشتوں کو بتایا ہے فرشتوں کو وہی پتا ہے اس کے علاوہ فرشتوں کو کچھ پتا نہیں تو زمین میں یہ جا کے دنگا فساد کرے گا یہ بھی ان کو اللہ تعالی نے ہی بتایا تھا کیونکہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں لا لنا الا ما علمتنا جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ علم نہیں پال انہوں نے کہا سکھانا کا تو پاک ہے لا اللہ نا ہمیں نہیں ہے کوئی علم اللہ ما تنا مگر جو تو نے ہم کو سکھا دیا انہ کا انت العلیم الحکیم بے شک ہی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے پالا یا آدم و امب اہم تو اللہ نے کہا اے آدم ان کو خبر دیجئے ان کے ناموں کے بارے میں فلمہ امبا جب انہوں نے اس کو خبر دی خرشتوں کو خبر دی بِاسْمَائِهِمْ ان ناموں کے بارے ان کے ناموں کے بارے میں تعالیٰ کہا علم أَكُلْ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَفْرَمُونَ اور میں وہ کچھ جانتا ہوں ما تم دونا جو تم ظاہر کرتے ہو وہ ما کن تم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو یعنی تمہاری خورشیدہ اور اعلانیہ ہر بات کو میں جانتا ہوں وید وید کلا اور جب ہم نے کہا الملائکتی فرشتوں کے لیے اسجدو لی آدمہ آدم کو سجدہ کرو تھا سجاد اللہ ابلیس تو انہوں نے سجدہ کیا ہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا وہ کا نا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے ابلیس نے تو صرف ایک سعیدے سے انکار کیا تھا اور آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے مسلمان بھی اپنے آپ میں کہتا ہے اور دن میں کئی شہیدوں کا انکار کرتا ہے سعیدہ کرنے کے قریب جنتر اور, اور تیری بیوی بی جنت وکلا اور تم دونوں کھاؤ بھی اسے اس کھلا ہے شئتما جہاں سے تم چاہو یعنی جنت ہے اس میں سے اس کے اندر رہو اور جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے جو پھل کر دل کرتا ہے کھاؤ والا تکرابا ہاد ہی اس درخت کے قریب نہیں جانا پتہ کونا میرا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو ایک درخت کے قریب ان کو جانے سے اللہ نے منع کر دیا اور باقی سارے درختوں سے کھانے کی جانے کے لیے لیکن فضم شیطان شیطان نے ان کو پھسلایا خواجہ نہ تو ان دونوں کو نکال دیا جگہ سے جہاں وہ تھے یعنی جنت سے ان کو نکلوا دیا امیت امیت بِتُو بَعْدُك لِبَعْدٍ <عَدُو> درخت پتہ نہیں کس چیز کا تھا کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ گندم کا تھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہاں <سؤال> جی لیکن اس پر کوئی واد دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ یہ درخت اپنا گندم کا قائد پر مفسرین نے لکھا ہے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں لیکن ہے بلا دلیل وكل له بيت اور ہم نے کہا اتر جاؤ بعدکم لباد عدو تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے ولکم في الارض مستقر ومطاع الہین اور تمہارے لیے زمین میں مستقر رہنے کی جگہ ہے ومطاع اور ساز و سامان ہے الہین ایک مدت کے لیے فتعقہ آدم مر ربی کلیماتً آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے کچھ کلمات فتح علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان نہ ہوگت تواب الرحیم یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فطلقہ آدم مر ربی کلیمات آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا رش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھا تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے خود وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کالا ربانہ انمنان خسنا فلم تب فلنا وطرخاصری ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ وہ کریمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کریمات کے نتیجے میں ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہم نے کہا اس میں سے سے سب سب کے سب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی فمن هدایا. تو, میری ہدایت کی کی فلا تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے ولدین کا فر وقہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جٹلایا اولا یہی لوگ آگ والے ہیں ہم خال وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اب گرو نعمتی بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے وہ اوفو اور میرے عہد کو پورا کرو اوفی بیاہدی کم میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا وہ یا فرح اور مجھ ہی سے ڈرو وہ آمین انزل اور اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے اور وہ چیز مصد فلما محاکم اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جو کتاب دی ہے یہ کتاب پران مجید اس کتاب کی تورات کی بھی اور انجید کی بھی تصدیق کرنے والا ہے ولا تکن اولا کافرم بھی اور اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے تم ہی نہ بن جاؤ اور میری ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو ایتو کو تھوڑی قیمت لے کر نہ بیچو تو زیادہ قیمت لے کے بیچنا جائز ہوا <تصفح> اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے جو بھی قیمت لی جائے گی وہ تھوڑی ہی ہے کیونکہ آخر اپنی برباد کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کی نظروں سے اجھل کرنے کے لیے یا اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کرنے کے لیے جو قیمت بھی وصول کرے گا وہ کم ہی ہے اللہ نے تو دنیا کے سارے ساد و زبان کو کہا ہے نا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو ساد و سبان ہے وہ قلیل ہے مداح ہے تھوڑا ہے تو دنیا کا جو کچھ بھی لے لے وہ تھوڑا ہی ہے قلیل ہی ہے اللہ کی نکاح اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ نماز پڑھانے کی جمعہ پڑھانے کی قرآن پڑھانے کی دینی تعلیم دینے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے اور دلیل کے طور پر وہ یہ عیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی ادب کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو تو یہ بیچارے اتنے مت کے مارے ہیں کہ انہیں تجارت اور اجرت کے درمیان فرق کا ہی نہیں پتا تجارت اور اجرت کے درمیان فرق ہے تجارت میں خریدنے بیچنے میں ہوتا ہے کہ ایک چیز بندہ دیتا ہے اس کے عوض میں دوسری چیز لیتا ہے تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ احکامات کو چھپا لیتے فتویٰ غلط دیتے صرف اس لیے کہ ہمیں کچھ مل جائے آج بھی اس کی مثال یوں سمجھے کہ کئی مولوی صاحب وہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو جو مسجد کا متولی ہے نا یا مسجد کی انتظامیہ ان کے اندر جو خامیاں وہ خامیاں بیان نہیں کرتے ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے اوپر نقد نہیں کرتے کہ یہ کام اللہ نے حرام کیا یہ ناجائز ہے اس کے اوپر جو وعید ہے وہ لوگوں کو نہیں سناتے کیوں اگر ہم نے سنا دی تو والی چھٹی ہو جائے گی دانا پانی بند ہو جائے گا تو یہ ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا کہ دنیاوی مفاد اور غرد اور لالچ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو چھپا لینا اور جو اجرت ہے یہ عرح چیز ہے جس طرح مکان بنانے والا مستری مزدور وہ آپ کو کچھ دے نہیں جاتا اینٹیں سیمت گارا وغیرہ سب مٹیریل آپ کا اپنا وہ آتا ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کو دیوار کھڑی کر کے لیتا ہے اس پر مجرد لیتا ہے تو مجرد اور چیز ہے اور بیر و شراء خرید و فروخت یہ الیدہ چیز ہے وَلَا تَسْتَرُو بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری عیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو وَإِيَّا يَا فَتَّقُولَ اور مجھ ہی سے ڈرو ولاحق کا بال باطل تم الحق کام تالمون اور حق اور باطل کو خلط بلط نہ کرو حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یہ تھا ان کا کام کہ حق باطل کو خلط بلط کر دیتے حق کو چھپا لیتے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے تو اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہے آگے چل کے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اس سے بھی زیادہ وضاحت کی ہے کہ آیات کو بیچنے کا مقصد کیا ہے وہ عقی مسغلات اب زکوٰ <زَكاة> اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو ورقا عمر الراء کے کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو اس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا یعنی با جماعت نماز پڑھنا فرد ہے تو جو بندہ بے جماعت نماز پڑھتا ہے بلا عذر وہ اس فریضے سے عہدہ برآ نہیں ہوتا وہ ان اللہ مجرے میں اس نے نماز کو ترقی یاد چھوڑا ہے نبی السلام کے زمانے میں کوئی بندہ بھی نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا حتٰ کہ کوئی منافق بھی بڑے بڑے منافق بھی ہوتے وہ بھی جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے لایت الحا النافق البعین الفاق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف وہ منافق پیچھے رہتا تھا جو واضح منافق ہوتا جس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا کہ یہ منافق ہے ایسا واضح منافق جماعت سے پیچھے رہتا تھا مگر نہ جماعت سے پیچھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا الناس و انفسا تم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ہوتا کہ تم کتاب پڑھتے ہو عقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اب اس اید کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود نیکی کا کام نہ کرے تو کسی کو کہتے بھی نہیں نہیں اس ایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر اس سے کوئی نیکی کا کام ہو نہیں سکتا کسی سستی یا کمی کوتا کی وجہ سے تو وہ دوسرے کو نیکی کا حکم بھی نہ دے نہیں وہ مم. نیکی کا حکم دے وہ فریدہ نیکی کا حکم دینے کا فریدہ بھی اس پر لا دے میں اور نیکی کرنا بھی اس پر لا دینا تو یہ نہیں کہ ایک نیکی رہے گی تو دوسری بھی چھوڑ دے صرف یہ کہا ہے کہ تم خود دوسروں کو کہتے ہو اپنے آپ کو تو نہ بھولو خود بھی کرو یہ ترغیب ہے نیکی کرنے کی نہ کہ نیکی سے روکنا ہے بس تعین و بھی خبری بس اور مدد طلب کرو نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے وہ ان حال قبیرتن اور یقیناً یہ بہت گرا ہے بات گوجھل ہے اللہ علخوا شقین مگر خوشو کرنے والوں پر یعنی خوشو کرنے والے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں خوشو خزو والے ڈرنے والے نہیں اللہ تعالی سے تو ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے اللہ دن یاد الن الَََََََََََََََََََّلاک و رب وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ان ہی اور آج اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو یہاں پر زن کا معنی یقین ہے کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہوتا ہے تو زن کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے زان شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بھلوائے زان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جھوٹ اور باطل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی یہاں پر لفظ جو زن ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے شک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وہ بھی قرآن مجید میں آگے چل کے آئے گا ذنع ماں نخن بھی مستحقین کہ ہم تو صرف شک کرتے ہیں اور ہم یقین رکھنے والے نہیں تو یقین کے مقابلے میں جب زن آئے تو پھر وہ شک کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باقی پھر پڑیں گے